موبائل اور آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی کم کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے مطلب کہاں کو آئے موضوع کا جاننا اس کی ضروری ہوتا ہے کہ ایک علم دوسرے علم و ممتاز ہو جائے ٹھیک ہے نمبر پر غرض وقت بتائے کہ آپ کو غرض وقت کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ بے مقصد کی آب اس حاصل کرنا لازم نہ کتاب شرح کو پڑھنا ہے تو ہم علم حدیث سے بحث کریں گے تو علم حدیث کی تاریخ, حدیث کی تاریخ اپنے پاس نوٹ فرما لیجیے میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ سے سنوں گا ضرور علم حدیث کی تاریخ میں لفظ حدیث کا لفظ حدیث کا معنی ہے جدید نیا اور ایسے ہی الحدیث کو کہتے ہیں الحدیث الکلام فریلو حدیث کہتے ہیں کلام کو بات کو چاہے وہ کلام مختصر ہو یا مفصل ہو الحدیث الکلام قدیم ہوں وہ قدیم روبی مانا آپ کے سامنے آیا کہ حدیث زد ہے کریم کریم تو حدیث کہتے ہیں نئے کو جدید کو کریم کہتے ہیں پرانے کو ٹھیک ہے لفظی معنی ایسے ہی حدیث بات کو بھی کہتے ہیں الحدیث حدیث مطلب الکلام کو کہتے ہیں چاہے وہ کلام مختصر ہو یا تو یہ ہے حدیث کا لغوئی معنی اور پھر اصطلاح حدیث کی اصطلاحی تاریخیفہ نبی عظیفہ باب کے ساتھ وما, اضافت وما الى النبی صلی اللہ وسلم من قول او فعل او او او ما الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم او او تقریر او اور اسے فتح تقریب اٹھتے وغیرہ تقریر ثابت کرنا ثابت ثابت قدم رکھنا اور اس سے فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم او تقریر اور تو یہ بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلمات لیکن آپ یہ تعریف کیجیے بڑی جامع تاریخ سے وقت اصطلاح میں تقریر اور قول او او او کا کیا مراد ہے آپ کے اقوال فل الفاظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ وسلم کے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ حجی حدیث آپ فرماتے ہیں سمیاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح رہی ہوں تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے تصویر آ رہی ہے أو أو رہی ہے سامنے تو قول, سب سے چیزیں قول الفاظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے سنا آپ آگ کو آپ اچھ پر مارے تھے یقول آپ ہے؟ ہے کا آپ نے اشار فرمایا ہے آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس کو ادا فرمایا ہے یہ ہے قول دوسرے نمبر پر ہم نے کیا تھا ماضی آگے کیا فرمایا اور تصرفات آپ صلی اللہ علیہ کے تصرفات عملی طور پر جو آپ نے فیل پر انجام دیا کوئی کام کیا آپ نے ٹھیک ہے فیل کا مطلب کام جو آپ نے کیا وہ بھی حدیث ہے جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے بولا وہ بھی حدیث ہے جیسا کہ آپ کا سامنے آ چکا دوسرے نمبر پر کیا ہے ہم نے کیا میں روایت آپ کے وضو کو نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ نے وضو فرمایا بہت سال ابش آپ نے اپنے چہرے انور کو دھویا تو ماسا کا غلط میرے ماہی پھر آپ نے ایک کلو پانی دیا مزمزہ دیکھا مسن مزمزہ آپ نے ملی فرمائی مسن چھپا اور آپ نے پانی ڈالا تو یہ کا پھیل ہے کہ نہیں ہے جیسے نقل کر رہے ہیں لیکن کس کو نقل کر رہے ہیں آپ کے پیر کو نقل کر رہے ہیں آپ کے کو نقل کر رہے ہیں, کے, کر رہے ہیں. کے الفاظ نہیں ہے یہاں پر بلکہ آپ کا پھیل ہے دوسرے نمبر پر ہم نے آپ کو بتایا ہے تعریف میں صلی اللہ علیہ او پھیلے تو نمبر تین پہ ہے او تقریر کیا تعریف کی تھی ماضی فائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول تو او پیا او تقریر تقریر و تقریر ما یقینی صلی اللہ علیہ وسلم او فلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی اور نے کوئی فیل کا انجام دیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں موجودگی کا مطلب کہ آپ کو اس کا علم ہو کہ یہ کام ہو رہا ہے ما یقین گئی ہی لیکن بے اچھا اور آپ صلی اللہ علام کے سامنے کوئی کام کسی نے کیا ہو آپ نے اس کو دیکھا ہو لیکن آپ نے اس پر لکیر نہ فرمائی ہو منع نہ کیا ہو تو یہ بھی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے کوئی کام کیا لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا جبکہ کہ آپ کو علم بھی تھا آپ نے اسے دیکھا آپ نے اسے جانا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے منع نہیں فرمایا تو یہ بھی کیا ہے حدیث ہے جس کو تقریر کہتے ہیں تو تقریر کیا معنی ہے تقریر ثابت قدم رکھنا جو چیز پہلے سے اس کو بحال رکھنا یہ ہے تقریر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں تو وہ ایک تو آپ کے اقوال ہیں دوسرے نمبر پر آپ کے افعال ہیں اقوال جو آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا آپ کے افعال جو آپ نے خود پہل پی کر انجام دیا اسی نمبر پر تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے کوئی عمل کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر امی جان آئے تعالیٰ فرماتی ہیں نقط راہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے داری اندر ہم بھی جان ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے اجرے میں کھڑے ہیں میرے اجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسجد کے اندر ہفشی کھیل رہے ہیں ہفشی کھیل رہے ہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی ان کے کھیل کو دیکھنے کے لیے اور میں نے یہ محسوس کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسٹم کے ذریعے سے مجھے چھپا رہے پیچھے اور, رہے اور میں ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی ہم دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا, رہا ہے امی جان یعنی ان کے کھیل کو دیکھ رہی ہیں لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا یہ نہیں کہا کر کہ چلی جاؤ وہ ہیں وہ کھیل رہے ہیں مرت کھیل رہے ہیں آپ چلی جاؤ یہ نہیں فرمایا نہیں بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو چھپا یعنی میں ہم نہیں جانا تو کوئی نہ دیکھ سکے لیکن وہ بھلے کیا کرے کھیل کو دیکھ لے تو اس پر مثلا نکیر نہیں فرمائی تو یہ کیا ہے تقریر ہے تو اگر سیکھنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت کیا ہے مرد کو دیکھ سکتی ہے یہ حدیث ضریل ہے اس پر تو کیا کہا ہم نے ماحول جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مِن او او چیزیں کے آئے گی آخری چیز ماؤ کے پہ جو منصوبہ او تقریر یا آپ کے تقریر اور صلی اللہ علیہ آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری خصوصیات جس میں آپ صلی اللہ علیہ کے کی عمل کا دفل نہیں ہے جیسے آپ کے اخلاق ہے آپ کی آپ کی صورت و سیرت آپ کی صورت اور آپ کی سیرت جیسے برائے فرماتے ہیں خوبصورت تھا آپ کے خلاف سب سے زیادہ خوبصورت آپ نہیں تو کوئی لمبے ترنگے تھے وندہ دل فصیر اور نہ ہی آپ چھوٹے کا چمک یہ خود آپ کے ذاتی آپ کی صفات ہی بھی کیا ہے حدیث آئی کہ نہیں ختائی جی, صلی اللہ علیہ آپ کے عمل کو اس میں کوئی دخل نہ ہو جانی چاہیے کہ حدیث کی اصلاحی تاریخ کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ منسوخ ہو لیکن آپ کے اقوال ہوں آپ کے افان آپ کی تقریرات آپ کی صفات سمجھ تو حدیث کا لوگ مانا آپ کے سامنے آیا اور حیز ہے قدیم کی لبوری مانا ہے الحبیف الکلام قبیل ہو چاہے مختصر کلام ہو یا کہتے ہیں اس کو آپ کے سامنے آئی تو نمبر دو کہیں علم حدیث کا موضوع علم حدیث کا موضوع موضوع علم حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا بل من رسول. علم حدیث کا موضوع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا اس حیثیت سے بحثیت رسول آپ کی ذات آپ کی ذات سے بحث ہوگی آپ نے بولا کیا آپ نے عمل کیا کیا آپ کے سامنے کیا ہوا اور خود آپ کیسے بس حدیث کا موضوعات علم حدیث کا موضوع خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ہے بحثیت بات آئی سمجھنے کے کا موضوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی نمبر تین غرض و حد نمبر تین رض وائے غرض و حایث میں آپ تین چار باتیں لکھ لیجئے اپنے پاس نوٹ فرما لیجیے جن کا مجموعہ کیا بنتا ہے الفاظ کا دونوں جہانوں کی حدیث کو, علوم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے دنیا میں بھی آس نے بھی کابیاب لیکن آپ لے سنگاتے غرض و غائب میں نمبر ایک, نمبر ایک. ان سزائل و خسائل کا حصول ان فضائل فضیلتوں کا حدیث کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کو حاصل کرنے والوں کے لیے جو فضیلتیں بتائی ہے ان فضائل کو حاصل کرنا ایک مقصد ہے آپ نے جو فضیلت بتائی مثال کے طور پر آپ نے مقالتی آپ وسلم نے چاہ فرمایا نہ کروا ہو سنہا مقالتی جس نے میری بات کو سنا نے آس کیا ایسے ہی کی دوسروں تک پہنچایا جیسے کہ کوئی کمی دیا بہت بڑی فیض لیت ہے علم حدیث علوم حدیث اور نبویہ کے حاصل کرنے والے طلبہ طالبات کے لیے نب ذرا اس کو اپنے دل و دماغ میں بسا کر رکھ کے سمع ذرا عمرانے اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے کہ علوم حدیث کو پڑھتے اور پڑھانے کے لیے اپنے آپ پر لازم کر دیں کہ آپ نے غسل کر کے اور خوشبو لگا کر علوم حدیث کو پڑھنا پڑھانا ہے تو حق پر اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کوشش کی جائے جی تو ان فضائل کا حصول جو حامری نے حدیث کے ریاض صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمائے نمبر ایک نمبر دو قرآن کریم کے مزمل کا کام کی وضاحت اور تبھی ایسی بات ہے قرآن کریم کی تفسیر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ کہاں چھپا ہوا ہے احادیث میں چھپا ہوا ہے قرآن کریم کے مجمل احکام کی توجہ اور دفجیح. تو دو تفریح آئے تھے نمبر تین کیونکہ محبوب کا کلام ہے آپ صلی اللہ وسلم اس سے لذت حاصل کرنا ہے کو پڑھنے کا یہ بھی غرض واقع ہے پڑھنے کے لیے بھی لذت حاصل کرنا محبوب کا کلام ہے جی نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابۂ کرام صلی اللہ تعالی اجمعین کی اتباع اور تیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع اور تیری یہ چار چیزیں جن کا مجموعہ اور مرضے یہ بنتا ہے الفاظ مجموعی اعتبار کا کیا ہے علم حدیث کی بس دونوں جہانوں میں کامیابی ہم کہنا جی تین چیزیں حدیث کے متعلق آپ سے سامنے آئی ہیں سب سے پہلے عزیز کی لوگوں نے تاریخ تفصیل کے ساتھ پھر علم حدیث کا موزوں اور نمبر تین علم حدیث کی حرضوں تین چیزیں چوتھی اور آخری چیز اپنے علم حدیث کی وجہ تشمیر حدیث کو حدیث کیوں کہا گا آپ صلی اللہ کے اقوال افعال احمد تقریبات کے پاس کو حدیث کا لقب کیوں ملا حدیث کا نام کیوں ملا قدوان لگائیے وجہ تشمیر علامہ حضرحم اللہ فرماتے ہیں کہ غالب و یہ ہے کہ حدیث کو حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے کریم قدیم ہے قرآن کریم قدیم ہے پہلے سے ہے تو حدیث چونکہ پرانے کریم کے مقابلے میں ہے اس لیے جس کو حدیث کہا جانے لگا اس لیے اس کو حدیث کہا گیا کہ یہ کیا ہے قرآن کے مقابلے میں کیا ہے جدید ہے تو قرآن کریم قدیم ہے اور حدیث کیا ہے جدید ہے اس لیے حدیث کو حدیث کا نام دیا گیا حاضر کا کہنا ہے جب کے فصل مل کی شرح ہے اس کے مقدموں میں علامہ شدید عثمانی رحم اللہ فرماتے ہیں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے کہی جائے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے کہی جائے اس پر حدیث کا اطلاع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار بین احمد رب کا پہاد ہے بین احمد رب کا جس آپ اپنے رب کی نعمت کو کیا کیجیے فہد بیان کیجیے اس پرانے کریم کی اس آیت سے حدیث کے لفظ کو مستعار لیا گیا ہے کہ جو آپ فرمائیں گے وہ کیا کہلائے گا حدیض کہلائے گا کیوں کہ آپ کو کیا کہا گیا ہے فحد تو یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کا فرمان وہ کہتے ہیں کہ پرانے کریم کی اس آیت سے حدیث کے لفظ کو مستعار لیا گیا ہے اور اس لیے آپ کے فرمائین کو کیا کہا جانے لگا حدیث کہا جانے لگا لیکن سب سے اس بات پر آپ صلی اللہ تعالیٰ کے حدیث ہیں خود آپ صلی اللہ کے ہے اور بخاری شریف کی آپ صلی اللہ کے پاس سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ تعداد اس کو ملے گی قیامت کے دن قیامت سب سے زیادہ شفاعت اور شفاعت کی تالت کس کو ملے گی آپ نے اس کے جواب دینے سے پہلے پہلے کو جو نولا کہا ہے وہ بڑے کمال کے ہیں آپ نے فرمایا کہ عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال یہ تھا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں کچھ سے پہلے کوئی نہیں مجھ سے پوچھے گا کیوں؟ کہ جب میں نے حدیث پر دیکھا تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے قول کو حدیث فرما رہے جملہ ہے یا رسول اللہ من حدیث کے بارے میں میرا خیال یہی تھا کہ کوئی بھی نہیں پوچھے گا کوئی نہیں پوچھے گا سب سے پہلے لما رہی تم نے میرے سے کال حبیب پھر اگلے جملے میں پھر حدیث کا لق ملتا ہے کہ میں نے دیکھی ہے جو تیری حر حدیث اس سے پتہ چلا کہ خود آپ صلی اللہ نے جو خود اپنے کو حدیث کا نام دیا ہے جس کے بعد من قیامت من من اللہ اللہ جس جس نے اخلاص کے ساتھ لاہو وہ کیا ہے سب سے زیادہ من ہوگا میری شفا جنگیے. تو یہ ہے وجہ تسمیہ تو حدیث کی وجہ تسمیہ علامہ اپنے حضر کا کہنا ہے کہ کیونکہ قرآن کریم کے مقابلے میں قرآن کریم تو حدیث میں علامہ شبید عثمانی رحم اللہ کا کہنا ہے کہ یہ قرآن کریم سورہ لیا ہے مصرفے کا حد کے لفظ کیا ہے مسکار لیا گیا ہے اور پھر آخری بات یہ چیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اقوال کو حدیث کا نام دیا ہے خود آپ نے ہماری چیز کی روایت ہے نے فرمایا چار چیزیں آپ کے سامنے آئی علم حدیث سے متعلق تاریخ موضوع اور علم حدیث کی وجہ تشویر تو یہ ضرور یاد رکھیے گا اللہ تبارک مطالعہ میرے حامی عناصر ایک طرف اللہ تبارک دنیا اور جانے کی تمام میرے بھلائی فرمائے اللہ علیکم